بس منافقوں میں سے بعض منافق کہتے ہیں کم ہی ایمانن اس صورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صورت یہ یایت کیوں نازل ہوئی اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا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 و امل لدی نفی قلوب ہی مردن اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے فضا دت ہوم رج سن بس یہ سورت کا نزول ان کی گندگی کو اور بڑھا دیتا ہے یعنی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 کیا وہ منافقین دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ او مرتعنی یا دو مرتبہ وہ امتحان اور آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں پریشانیاں مصیبتیں آفتیں بلائیں ان پر آتی ہیں ثم لا تو پھر وہ توبہ نہیں کرتے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 وہ اللہ تعالی سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ ما ضلعت سورت اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے نہ ور باؤدوم الاباد ان منافقوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے منافقین جب محفل میں ہوتے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 دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ناظر ہوئی ہے تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا سلسلہ شروع ہوتا اور آپ پر وہ کیفیات طاری ہوتے تو اس وقت منافقین باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتے اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ نکل کر جائیں تو اس صورت میں بھی ان پر چھاپ لگ جاتی ہے کہ یہ منافق ہیں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 اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے ناز بعدهم الہ بعض منافقین بعض کی طرف ایک دوسرے کی طرف وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور آخوں آنکھوں, آنکھوں میں وہ کہتے ہیں ہلکے او کمن آشہ کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی آنکھوں کے اشارے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 ان کی تہذیب ان کے تمدن ان کے رسم و رواج پر چلتے ہیں ہندو نصارہ یہ حضور کے دشمن ہے ہماری شادی بیاہ کی رسومات ہندوانہ ہے ہمارا لباس انگریزوں یہودیوں اور عیسائیوں کا کلچر ہے بلکہ اب تو نولہ مزال وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم تتا فرمائے فعم طلو پھر اگر وہ منہ پھر لیں یہ منافقین راہ راست پر نہیں آتے فقول محبوب آپ فرمائیے اللہ, اللہ مجھے کافی ہے اور جس کا یہ ہو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 اللہ تعالی نے فرشتوں کو اولیاء کو اور انبیاء کو جو طاقتیں جو قدرت جو مقام جو مرتبہ دیا وہ لازمی طور پر ماننا پڑے گا چونکہ اس آیت کریمہ سے پہلے حضور کے مقام و مرتبے کا ذکر ہے پھر فرمایا گیا فقول اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے جو اللہ کافی ہے اس کے یہ معنی لے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 ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے